باللہ من و بسم اللہ وص الرحمد الم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم کریں ہمارے سلسلہ دس جائے کتاب دعوت شریف میں سے شرح اور اس اسماء الحسنہ میں سے ہاں جی اس مبارک اسم مقدس سے ہاں جی یا عدل اللہ تعالیٰ کے اصمان رسم سے یا حکم ہوں اس کے بعد یا عدل آتا ہے تو یہ درس نمبر جو ہے سات سو چالیس پبلیگ تین سو بیاسی یعنی سات سو چالیس دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہیں اور تین سو بیاسی صرف اوراد فتھیہ کے دروس کی تعداد ہے یعنی تین سو بیاسی صرف اوراد فتھیہ کے تو اس میں جو ہے ابھی فی الحال ہم یہ عنوانوضو پر انداز کہ میں نے اکثر اسما کے بارے میں تین زاویے سے گفتگو کرنے کی کوشش کیا ایک تو اہل لغت نے اس اس مقدس کا لغوی معنی کیا بیان کیا اور اسی کے ذل میں جو ہے وہ علماء اسلام یا صوبیہ کرام جنہوں نے جو ہے اسما الحسنہ کی کوئی نہ کوئی شرح لکھا ہے انہوں نے ان شروع میں ان اسما کی کیا تشریحات کی ہے اس پر تھوڑی سے بحث کیا اس کے بعد جو ہے یہ اسماع قرآن پاک میں ہے نہیں ہے ہاں جی زیادہ ہے کم ہے اور ان سے قرآن پاک آج سے بھی تھوڑا سا معنوی توضیحات اور تشیہات اور مفہوم ان اسما کی سمجھنے کی کوشش کیا ہے یہ یخنی بات ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے اسما الحصلا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جو کچھ فرمایا وہی اتھینٹک ہے ہاں جی اس اللہ کے صفات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور باقی بندے تو اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں لہذا قرآن بات جو کہ اللہ کے کلام ہیں ان میں یہ سم وقت ہے نہیں ہے کس صورت میں ہے ہاں جی اس میں تھوڑا سا بات کچھ آیات حوالے کے طور پر دیتے آیا ہوں اور آخری چیپٹر جو ہے ان آسما کی و برکات ہے ہاں جی ان آسما کوسرت سے پڑھی تو میں اس سے معنوی روحانی کیا کیا فیض ملیں گے تو پہلا باسی جلال کے لغوئی معنی ہے مختلف کتابوں کے حوالے سے نمبر اس حوالے سے عدالت نے اس کے لغبی تشریح جو یا عدل اس فیل سے عدالت انصاف کرنا اور صفت اس کی عادل ہے تو عادل سے جو ہے در انصاف کرنے اس کی صفت عادل ہے اور اس کی جمع عدول آتا ہے عادل کی جمع اردو اور عبد میں عدالیہ زبر تھا ابھی عبداللہ پیش داد پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے عبد اللہ یہ عادل فیب باب کروم سے علماء کرام جانتے ہیں علماء کرام جانتے ہیں عدالتن کے معنی عادل ہونا یعنی عدل یا عدلاۃَانی عادل ہونا گواہی کے قابل ہونا کوشاد اس معنی میں لیا اور اسی سے العدل انصاف برابری ہاں انصاف برابری یہ تو زیحات جو ہے فوجی کے کتاب المنجد عربی لغت ہے ہاں جی عربی عربی ٹو عربی اس کے حاصل پھر عربی اردو سامنے ہم نقل کی دوسری کتاب یہ جو ہے قرآن پاک کی وہ لغت کتاب محدات راغب سے میں نے لیا ہے اس چونکہ چونکہ یہ کتاب جو ہے امام راغب اسانی اس نے اس کتاب کے اندر صرف ان مشکل الفاظ کے کی معنی کیا جو قرآن پاک میں موجود ہے ہاں جی ان کی نسبتاً بہتر تشریح کی ہے اور جو ہے محسرین اسلام نے بھی اپنے تبھاسر میں اس کتاب میں جو لغوی معنی بیان ہوئے ہے بہت اسفادہ کیا ہے تو العدالت و الماد الطافرماتے ہیں العدالت المادلہ کے لفظ میں مساوات کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ہم وزن و برابر ہونا عادل کے معنی دو چیزوں کا برابر ہونا کیا ہے برابر چنانچہ اس معنی میں مروی ہے بالعدل قامت السماوات و کہ آ ہی سے آزمان و زمین قائم ہے है? یعنی عناصر عربا ہاں جی عناصر عربا نے پانی ہوا اور آپ اور مٹی یہ چار چیزوں کا عناصر عربا ہاں کائنات ان چار چیزوں سے مرکب ہے محسوس مقدار میں ہماتیں اگر عناصر عربا جن سے کائنات نے ترکیب پائی ہے میں سے ایک منصر میں بھی اس کی معینہ مقدار سے کمی یا بیشی ہو جائے تو نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا ہاں جی تو یہ نہیں چونکہ عدل ہی سے برابری سے ہی کائنات نظام قائم ہے بالعدل قائمات والے سے کہتے ہیں یہ عناصر عربا ہاں جی ان کے ہر چیز میں ایک تعداد ہے ہر چیز میں جو ہے ہاں جی آگ کا بھی ایک حصہ ہے مٹی کا ایک حصہ ہے ہوا کا ایک حصہ ہے پانی کا ایک حصہ ہے اللہ تبارہ تعالی, تعالیٰ نے اپنے علم محیط سے جو بھی چیز خلق کرنا ہے ان میں ان سب چیزوں کی مناسب مقدار رکھا ہے اور اسی مناسبت جب تو مناسب مقدار باقی ہے وہ چیز باقی ہے اس مناسب مقدار میں کمی پیش ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے آئی قرمتیں آپ العدل دو قسم پر اول عدل ملخ جو عقلاً مستحسن ہوتا ہے یعنی یہ نہ تو کسی زمانہ میں منسوخ ہوتا ہے اور نہیں کسی اعتبار سے اعتعدی کے ساتھ متشف ہو سکتا ہے یعنی عادل کے معنی ظلم کے معنی میں آ جائے. نہیں مثلا کسی کے احسان کے بدلے میں اس پر احسان کرنا ہاں جی؟ اور جو تمہیں تکلیف نہ دے اسے اعظہ آسانی سے باز رہنے وغیرہ یہ عدل مطلق کے مفہوم میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی جو ہے عدل شرعی ہے جسے شریعت نے عدل کہا ہے اور یہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے جیسے قصاص ہاں جی قساس ایک آدمی نے کسی کو مارا شریعت نے کہا اس کو اس کے بدلے میں ماریں گے اس میں تین آخر استعمال حل ہے قصاص بھی آپ لے سکتے ہیں قتل کے نفس کے وجہ میں نفس کو ماریں اس کے بدلے میں دیت بھی لے سکتے ہیں ہاں جی شہریت نے بیان کیا ہے اور تیسرا حکم جو اس میں تبدیلی ہوا ہے وہ یہ ہے قرآن کے لاسل میں تین سرتے ہیں ہاں جی کی معاف کرنا چاہیں تو مقتول کے ورثات جو ہے ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں اللہ کے ذاکر نے جیسے کہ جنایات کی دیت مختلف قسمی وغیرہ کے یہ کم منصوب بھی ہو سکتا ہے پہلے سابقہ جو ہے شریعتوں میں موسا کے شریعت میں یہ سر کے شریعت میں تو دن میں کچھ احکامات تھا ہاں جی مختلف جرائم کے سزا کے طور پر قرآن میں اس میں اللہ تعالیٰ میں جو ہے اللہ کی پیرنوی پر جب قرآن نازل ہوا اور میں کچھ تبدیلیاں آئی ٹھیک ہے جی اور آیت کرم اللہ بنوی خدا تم انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اس آیت میں عدل کے یہی معنی مراد ہے کیونکہ کسی چیز کے برابر اس کا بدلہ دینے کا نام عدل ہے اس چیز کے برابر اس کا بدلہ دینے کا عدل ہے یعنی نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی سے لینے کو جو اس کو عدل کہا جاتا ہے اور نیکی کے مقابلے میں زیادہ نیکی کریں ہاں ایک آدمی نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی کریں اور شہر کے مقابلے میں مساحمت سے کام لینے کا نام یعنی کسی نے آپ کے ساتھ پر ظلم کیا آپ نے اس کا ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا آپ نے اس کو معاف کر دیا تو یہ جو ہے احسان ہے وہ کیا ہے فرمائے جو نیکی کے مقابلے میں زیادہ نیکی کرنا اور شر کے مقابلے میں مصاحمت سے کام لینے کا نام احسان ہے اس کو عدل نہیں کہا جا سکتا اس کا احسانی اس سے مرتبہ بالاتر تر ہے تو فرماتے ہیں دراصل جو ہے عدل ان کا لفظ مزدار ہے فرماتے ہیں انصاف بے معنی عدل سے لوگ مانو تو انصاف کرنا یہ معنی ہے <coughs> قرآن پاک میں وہ امید تو لے عادل بینک فرماتے وہ امید تو لے عادل پندرہ میں یعنی مجھے حکم ہوا کہ میں حکم ہوا تم میں انصاف کروں داد جی میں معنی اصل مان معنی معنی فرماتے ہیں جو ان دو لغت کے کتابوں سے معلوم ہوا کہ عدل یعنی برابری کرنا انصاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عصم خوشنا میں سے ایک ہے اور العدل ہے ہاں جی لیکن جو ہے العدل الدل جب اللہ تعالیٰ کے عصم میں سے ایک ہے اور پھر اس حیثیت سے جو اس کے کیا معنی ہیں علم نے کیا اطف کی ہے اس داوے سے انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں بات کریں گے